بسم اللہ الرحمن الرحیم آرام دہ مختصر قید جیل لائبریری کی فہرست میں ایک کتاب محسوسات زندان کے نام سے مرقوم تھی آج بندہ نے اسے منگوا لیا تاکہ قید کی حالت میں دوسرے قیدی کے احساسات پڑھ سکے کتاب دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے مصنف جناب ظفر اقبال بلوچ صاحب سابق ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ ہیں کتاب چھوٹی تختی کے ایک سو پچپن صفحات پر مشتمل ہے اور اس کا دباچہ مصنف کے استاد گوہر صدیقی صاحب نے لکھا ہے مصنف کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کی پاداش میں چند ماہ کے لیے کئی بار مختلف جیلوں میں رہنا پڑا کتاب بھٹو کے دور حکومت کو للکارتی ہے اور جیل کے بعض اندرونی حالات کا احاطہ کرتی ہے کتاب کے ساتھ میری صحبت دو گھنٹے سے بھی کم رہی اور اس کا آخری صفحہ اتنی تیزی سے آ گیا جتنی تیزی سے کتاب کے مصنف ہر گرفتاری کے بعد رہا ہوئے یہ کتاب چونکہ مختصر مدت کی آرام دہ گرفتاریوں کے حالات پر مشتمل ہے اس لیے میں اسے اچھا شگون سمجھ کر دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی میری اس گرفتاری کو آرام دے اور مختصر بنا دے آمین